سر مريم دهري ديبني لا أفضل لغ ولا آخر لا والنشاد ومن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلبنا وراحة صدورنا وقرض عيوننا أجل الله العكس سر الله نور الافادات ورورل قلب سرور القلب المحلوم سرور القلب المحلوم سيدنا ومولانا محمد عبد والحضور ومظهر الاتان صلى الله عليه وعلى اله وصحبه باركتم وسلم اما بعد اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الفقار رحمه بينهم صدق الله مولانا العزين وصدق رسوله النبي القريم الأمين محمد أبالك لهم الشاهدين والشاكرين والمغنين والعولين والمزمينين والمصبشرين والفرحين والحمد لله في العالمين جماد دلافرا جماد العفرا اور اپنے عام آدمی والے کہتے ہیں جماعی الافرا صحیح ہے جمع یا جماد الاخرہ اصلی جو عرب میں ہے کیونکہ یہ لکھا جا رہا ہے جمال یہ بھی غنیمت ہے پھر بھی مسلمان اپنے مہینوں کے نام جانتے ہیں شکر ہے سیدنا نام صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا انہیں نسبت سے میں نے گزشتہ جمعہ انہیں کے فضائل کمالات گزر اور ان کے بارے میں سنیوں کا عقیدہ صدیق اکبر دا نمبر اول یہ سطل میں سنیوں کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ علی دا پہلا نمبر نہیں دا پہلا میرا او اس پر میں دلائل کا رہا تھا گذشتہ جمعہ ایک دلیل یہ سنائی تھی کہ عشق رسول میں حضرت صدیق اکبر تمام کے امام ہوں خاو علی المرزا ہوں سیدنا عمر بن خطاب ہوں عیدنا عثمان غنی جتنا ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوق بنائی بلکہ فرشتوں کو بھی سبق ملا اور صدی کے اقبض رضی اللہ عنہ فرشتے اونچے نہیں ہیں فرشتے جو ہیں نا صرف چار پانچ جو کروبی ہیں وہ اونچے ہیں باقی جو ہیں اللہ کریم نے ان کو عام فرشتہ تو عام فرشتے کا نمبر غنیوں سے بھی کم سنی بن پکا سنی بن اپنے عقیدے بڑے مضبوط اللہ کہتا ہے نور ہے تو کیا ہو مٹی گائے لیکن تیرے اندر جوہر جو جوہر میں نے تیرے اندر رکھا ہے نا میں نے فیس تم کو نہیں دیا ہے نفخ تو سی ہے یہ رو ہی اپنی روح میں نے تیرے اندر ہے اللہ روح سے تو پاک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو جلوے خاص ہیں وہ صرف تمہیں نسل نسل تم نے کر ذہی ہے وہ کم دین نے اپنی بغل میں اپنے سینے میں لگایا دیکھو چوکھا ٹوئنٹ یہ ہے اصل میں تو بہرحال سیدنا ناص جی کے اکثر عشق میں نمبر اول اگر اور اس پر نزشتہ جمعہ بہت بڑے دلائل سے میں نے سمجھایا اب اس کے مزید دلائل دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے پھر جتنے ہی سبق ملتے گئے جس معاملے میں تمام صحابہ کرام نے سیکھا تو حضرت بکر صدیق سے دیکھ سکتی آپ ایک مسئلہ یاد رکھتے ہوں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر من کر رہے ہیں وزیر شریف میں آ کر ادھر جو بیت المقدس ہے وہ شمال کی طرف ادھر منہ کر کے نماز پڑھے دل میں خیال آیا اللہ وہی قبلہ نہیں بنا دیتا جو میرے پیارے خلیل کا ہے تو دل میں خیال آیا علیہ السلام تو ہر وقت سامنے حاضر ہوتے نا تو کہا میں پوچھنے جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ارادہ کر رہے ہیں جبریل جا رہا ہے اللہ نے کہا جا جا واپس جا میرے حبیب کو کہہ دے ہلن ولن کا کبلا تنوا تو کابا کہتا ہے جس سے تو راضی ہو جائے میرا پبلا بنا آپ آب نے اربی نہ پڑھی ہے اللہ عربی پڑھنا نصیب کرتا تو کبلا ہے موسو ترداہا ہے صرف صفت موصول سے مقید ہوتی ہے مقید صفت کے بغیر آئے تو وہ کوئی کچھ نہیں سمجھا جاتا اللہ نے کہا قبلہ ہم کہتے ہیں کعبہ اللہ کہتا ہے کعبہ کعبے کو قبلہ میرے نبی نے بنایا یہ اگر کسی مقام کو کہہ دیتا یہ قبلہ میں کہہ دیتا یہی قبلہ نا دا نا دا قبلہ کبلا تو نہ کرنا کعبہ تو ہم کرنا حضور تو کہہ رہے تھے نا یا اللہ وہی کعبہ جو بے پیارے خلیل کا ہے وہی روک وہ, وہی میں چاہتا ہوں حضور نے تو خاص ایک بات خاص کیجیے خاص چیز مانگی تھی اللہ نے کہا تم خاص کر دے میں تو کہتا ہوں ساری خدائی میں ایک کن کروں کے اللہ بنا دے میں کر دوں گا یہی تمہارا یہ دوسرے پارے کی آیت ہے قرآن ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارا جہان اللہ کی رضا چاہتا اور اللہ محمد کی رضا یہ تو مشہور ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نماز میں اللہ کے حبیل نے ادھر سے کدھر نہ دیا یعنی جنوب کو ہے قبلہ بیت المقدس شمال کو ہے تو بیت المقدس جنوب کو ہے قبلہ کعبہ حضور درمیان میں, میں نے سنیوں سے کہا کہ اللہ کو دیکھو اتنا پیار ہے ادھر بھی قبلہ ادھر بھی کبلا درمیان میں کبلے کا دیکھو ابھی آ رہا بیت میں اور ادھر بیت اللہ درمیان میں مدیم اللہ نے کہا ادھر بھی میرا قبلہ ادھر بھی میرا قبلہ درمیان میں قبلے کا قبلہ اس کا بھی قبلہ ہے اس کا بھی قبلہ نماز میں ہی کیونکہ حضور کو ہم مختار کو کہتے ہیں تم نماز سے سینا پھیر دو نماز کیونکہ جائے گی حضور سینا نہیں بلکہ سمس بھی بدل رہے ہیں نماز کے اندر سمس بدل رہے ہیں نماز کے اندر من پھیر رہے ہیں چہرہ پھیر رہے ہیں سینہ پھر گیا ہے آپ کی طرف بدل گئی ہے اب دیکھو نماز ہے لوگ کہتے ہیں کہ عمل پہلے میں کہتا ہوں ایش کو پہلے وہ حیدر صدی کے طرف عقیدہ اور انہوں نے سنیا حضرت صدیق کے اکبر یہ حدیث میں ہے صحیح عزیز میں کہ حضور جو جب اگرے نا تو صدیق نے کہا میرا قبلہ وہ نہیں میرا قبلہ محمد حضرت صدیق کے اکبر ادھر حضرت صدیق کے اندر نماز کے اندر نماز کے اندر پھر رہے ہیں نماز کے اندر ہی سمت سمجھ رہے ہیں حضور نے نہیں فرمایا کہ جو میں کہوں وہ کرنا جواب ان کا قاعدہ ہے سنیوں کا قاعدہ ہے عشق کے جلی ہلتا آج نہیں ہو یہ بھاوی کا گیلا ہے کہ بھئی پہلے نمبر سنی کا گیزہ ہے پہلے عشق سنی کہتا ہے پہلے عشق رسول ہے یہ حضرت ہے اکبر کنبر نے بنیاد رکھی اور میں اور نماز ایک طرف یار کی ایک نگاہ ایک طرف نماز ہے نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہو رہی ہے آج ہی نماز پڑھی جا رہی ہے پڑھی کا پڑی جا رہی ہے حضرت صدیق کے کو دیکھتے ہیں وہ ادھر پھر گئے صدیق کو عمر نے دیکھا کہا یہ میرا امام پھر رہا ہے میں بھی امام کے پیچھے عثمان نے دیکھا علی نے دیکھا عبد الرحمان کے ناؤف نے دیکھا شاہج نے دیکھا دس ساتھیوں میں حضور کے, کے پیچھے حضرت صدیق صدی کے امامت میں وہ پیچھے پھر رہے ہیں اللہ نے فوراً نماز کے اور ہم دماغ کے بعد جبریل کو بھیجا یہ دس ٹکٹیں دے آؤ میرے یار ہو تم نے متھے رگڑ رکھا نہیں ملا ہم نے متھے رگڑے نہیں رات جاگی کچھ نہیں صرف انہوں نے نماز قربان کر دی اللہ نے کہا لوگ رستے رہیں گے میں نقد سودا دے رہا ہوں اسی لیے ان کا نام آیا شارشراب الگا لوگ قیامت میں بہت لیں گے حضرت صدی کے اکبر نے ابھی سے لے لی ہے عمر نے ابھی سے لے لی ہے اللہ نے کہا تم بہستتی کتنی بہتری ہو گئے ہو جو تمہارے لیے گمان کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا یقین کرو اللہ کری نے فرمایا بحض ہے تو ان کے لیے یا اللہ انہوں نے عشق کے سودے میں نماز کو مانگ کر دی ہے نماز نے نماز کو مانگ کر دی ہے اسی لیے حضور اب حضرت علی اور مرزہ کی جو باری آئی ہے خیبر میں یہ بات کی سنا ہے نا خیبر میں حضرت علی اور مرزہ نے نماز باری آپ نے سنی بڑے بات کیا آپ کو یاد ہے حضرت علی اور مرزہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے میدان میں سر کی نماز دونوں نے پڑھ لی ہے صاحبہ نے پڑھ لی ہے علی اور مرزا کو کام بھیج دیا کام کر آؤ یہ حضور آمد ہم کر رہے ہیں ذرا دیکھ لو حضرت علی اور مرزا کو کام کر آؤ تمام صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پھر گیا علی اور مردہ واپس آ گئے جانتے ہیں کہ نماز نہیں پڑی ارشاد سے میں علی تھک گیا ہوں میرا بیٹھ جا تیرے جھولی بھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں بیٹھ جاؤ سورج سورجر کا جو آپ ہے نا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے علی اور یہ نہیں کہتا حضور میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے لیکن تمہارے میرے تمام جتنے ہی مولوی ہیں پیر ہیں دنیا جتنے ہی تو بس رہی ہے سب سے زیادہ نماز کا آش قوم کہہ دو علی اور علی اور مردہ شیر خدا ہے جنہوں نے کہا کہ جتنے آمد نے ایک نماز چھوڑ دی نا ام آدم بوجھ کر سم سمجھ بوجھ کر وہ اس کو اسی سال کا ہوتا جہنم کا کرنے یہ راوی ادا کا یہ جانتے ہیں کہ لیکن ان کو پتا تھا کہ صدیق کے صداقت کرنے ہمیں سبق کیا ہے کہ نماز قربان کر دو اردنی کر یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے بیٹھ جاؤں تو آپ کو نیند آ جائے گی مغرب ہو جائے گی میری نماز قضا ہو جائے گی یہ نہیں کہتے حدیث میں کوئی نہیں ہے حضرت علی نے نماز پڑھی بھی نہیں ہے حضور نبی کریم علیہ السلام ہاں ان کی جھوڑی میں سو گئے ہیں حضور اپنے غلاموں کے عشق عشکر امتحان لیتے ہیں حضور کی عادت سرکار جبریل کا امتحان لے لیا میرا آرام کر رہے ہیں جبریل بیل کرائے سوچ رہا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں حالانکہ جبریل اقلے ہے تمام کے عقل کی انتہا ہوتی ہے جبریل کے عقل کی انتظاہ ہوتی ہے تمام جتنا دنیا میں رہنے والے ہیں سائنسدان ہیں ڈاکٹر صاحبان ہیں علماء کرام ہے مشائف ارام ہیں صحابہ کرام ہیں جتنا ہی آپ اللہ کے مخلوق میں نظر آئے گا وہ موری ہو یا ناری ہو یا زمین کی ہو یا آسمان کی ہو تمام کے عقل کی انتہا ہوتی ہے حضرت جبریل کی عقل کی انتہا ہوتی ہے اسی لیے عربی میں ان کا نقاب عقل کل حضرت جبریل کا نقاب عقل کل تمام عقلوں سے عقل سے بالا تر جبریل ہے جہاں جبریل کی عقل دنگ ہے یہ کیا سمجھے نبی کی ذات کو جبریل اتنا کھڑے ہیں اللہ کہتا ہے ابھی بولے یا اللہ ادھر ان کی نیند ہے ادھر تیرا حکم ہے غریب جائے تو کہاں جائے حضور دیکھ رہے ہیں کہ اب جبریل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ ہمارا پیلا حضور جاگ رہے ہیں حضور سوتے نا تو آنکھیں باندھے تین دیر بیدار ہوتی ہے ادھر محسن میں اللہ اکبر اللہ اکبر کئی نظور بستر بستر کر احسن... مسلح پوچھا گیا حضور آپ نے تو حضور نہیں کیا فرمایا میں میری آنکھ سوچ ہے دیر نہیں سوتا میں جاگ رہا ہوں حضور تو جاگ رہے ہیں حضرت علیہ السلام کھڑے اللہ کہتا ہے جلدی یا اللہ کیا کروں سمجھ نہیں آتا یا اللہ میں آپ اگر مٹھیاں بھروں دیکھ لیجئے استاد ہے سو رہا ہے الب ہے مٹھیاں بھریں گے زیادہ ادب کریں گے جا کر آپ پاؤں کو بوسا دیں گے جبریل کہتا ہے دوں پہ آرام ہو جائے خدا نہ نا ناراض ہو جائے محروف وہ جگاؤں ان کو جگانے کے عقل میں ذہن میں بات ہی کوئی نہیں آتی ہے اکل کو ہی پل اس پل کے جگانے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہے جبریل کے جگانے منگلی باؤں جگانے کا طریقہ نہیں سہمہ کھڑا ہے سہم ہے پریشان اللہ بولوں کیا کروں آخر اللہ نے ان کو ربری کی پر تیرے میں نے چھ سو پر بنائے ہیں کوئی لوٹ پہ کام آیا لود کی قوم پہ کام آیا آد کی قوم پہ کام آیا پھر آؤں کو ارد کرنے کے کام آیا منہ کون کو طوفان میں ارد کرنے کے کام آیا بلا یہ جو تیرا جرا لب ہے لب میں جو تیرا پر ہے اس کا میں نے کبھی کام لیا یا اللہ کوئی نہیں تو میں بنایا, بنایا بھی اسی لیے تھا کہ میرے یار کے ترم کو بوسا دو یہ ہوتا ہے یہ امتحان لیا امتحان لیا جبریل جبریل کی آکل دنگ ہے جبریل ہم تم کیا کم ہے اسی لیے ہم ادب کا سبق دے تمہیں سمجھنا نہ تو کہو اللہ جانے اللہ کا دور جانے میں کیا بن بس اتنا کافی ہوتا ہے ہاں ہم جو ہیں بہت بڑے وادب ہیں شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ طریقہ نصیب سمایا ہے سمجھ آئے آئے نہ آئے اللہ اللہ کا رسول حضرت علی المول امتحان لیا نے جاگ رہے نماز ایمان نہیں پڑی ہے میں نے بھیجا تھا اب دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو پیارا کرتا ہے یا میرے عشق کو پیارا کرتا ہے حضرت علی المول نے سبق سیکھا ہوا تھا کیسے حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق ایمان میں یہ موضوع لے لوں تو چار گھنٹے اسی میں سناف تب یہ موضوع ختم نہ ہو آپ دیکھتے جائیں جو بھی جو کام کرے گا وہ پہلے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سے سیکھے گا پھر اپنا کام بنائے گا عثمان کو کہتے ہیں کعبے کا طباف کر لے تو انہوں نے جب تک میرا نبی نہیں آئے گا میں کعبے کا طواف ہی نہیں کرتا حالانکہ کعبے کا طباف اتنا بڑی بات ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث حضرت عثمان کو کافی محنت کر رہے ہیں مشرق محنت کر رہے ہیں ابو جان محنت کر رہا ہے یار کر لے تو آپ کسمت سے آیا ہے بہت عرصہ گزر گیا ہے تم لوگ نہیں آئے ہو پہلی دفعہ آئے ہو تمہارے نبی مستفیٰ بیٹھے ہیں بیٹھے رہے انہوں نے کہا نہیں جب تک میرا کعبہ کا کعبہ نہیں آئے میں کعبہ کا دبا نہیں مار صحابہ ہیں صحابہ کے نام بھی یہ باتیں بتائی حضرت علی اللہ اللہ شیر فار اللہ بیٹھے ٹیکٹکی لگا گئی یار کا چہرہ دے اسی لیے میں نے سمجھایا تھا کہ ایک نگاہ کی قیمت کل کائنا قربان یہ دلائل میں سمجھایا تھا سدھی کا نمبر البل کیوں ہے پر مایا کبھی نگاہ کو سرکار کے چہرے دیا ہی نہیں بچپنے میں دیکھتے ہیں تو مستفا کو دیکھتے ہیں جوانی میں دیکھتے ہیں تو مستفا کو دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں تو مستفی کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہجرت میں تو مستفی کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کو اب پہنچ گئے غار میں تو دیکھتے ہیں مستفی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اسی طرح بازار میں ہے تو حل کو بار بار دیکھتے ہیں کو مستفا کے تک کی کے چہرے پر نگاہ رہی ہے میں نے دلیل میں سمجھایا کہ حضور کی ایک نگاہ پڑ گئی وہ صحابی بنتا ہے کل تعینات کے روز صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہ کو دیکھ رہے المردہ علی علی علی شیرے خدا کو یہ نماز جو ہے ان کی جو ہے کدا ہو سکتی ہے نگاہوں کی کدا ہو سکتی نہیں, نہیں سورج نے کیا انہوں نے فرمایا حضرت علی المردہ آنسو آ سما کیوں نماز قضا ہو گئی ہے پیر کی نماز قضا ہو گئی تو مرید تو سارے چٹ ہو جائیں گے آج کل جو مرید چٹ ہو رہے ہیں نا پیر خر، پیر خرمان پیر نماز نہیں پڑھتے جب پیری نماز میں پڑے پیری ڈالی میں لائے پیری بے عمل ہو پیری بدعمل میں ہو تو مرید بیچارہ کیا کرے گا علی اور مردہ نے کہا یار رسول اللہ میں کل کائنات کا پیر مولا علی علی لگے یا رسول اللہ میں سو رہا آپ سو رہے تھے نماز میری گئی میں نماز نہیں نہ پڑھ سکا میں نے قربان کر دی ہے نماز اب نبی کا اختیار حضور نبی کے تیری نماز کہا ہو گئی اللہ قبول کرے حضور نے فرمایا قضا پر میں چاہتے ہو یا یہ ادور کا اختیار سورج ادا تو یہی ایک ٹائم ہو اٹائم تو دنیا گئی رضا ہو گئی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قضا بھی قبول کرا سکتا ہوں اس قضا کو ادا بھی بنا سکتا ہوں یہ نبی پاک کا اختیار سنی تیرا بھی ہے اللہ نے اپنے نبی کو مختار قلب بنایا فرمایا میرا حبیب ہوں خدائی میری ہے رسائی تیری ہے تو اپنے اس رسائی کو جہاں تک لے جا تو میرا دیکھ لے ان چیزوں کو تم دیکھ لے تو کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر نہ ہوا حضور نے فرمایا قضا کرتے ہو کرنا چاہتے ہو یا ادا کی رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میری نماز ادا ہو ہری اب ادا تو یہ کہ سورج سورج تو آئے نا حضور نے دیکھ دیکھو نہیں منت سورج صاحب واپس آ جاتا میرا لینا واپس آ جائے مہربانی کر نا سورج مرید جو ہو سورج کا مرشد جو کہہ رہا ہے ہاں تو اس کو ستر ہزار فرشتہ پکڑ کر لے جاتا ہے ستر ہزار فرشتہ آپ تو کچھ نہیں جانتے نا پڑھے یہ سورج جو جا رہا ہے اس کے جو ہے کھینچنے والے ستر ہزار فرشتہ ہے اس کو کھینچ جا رہا ہے اور نبی کا کمال دیکھیے نبی کی قدرت دیکھیے نارے فرشتے زور لگاتے ہیں تیرے نبی نے انگلی سے سورج کو پھینٹ کے پیچھے کر دیا یہ انگلی تھے تیرے ودو نبی کریم کی یہ قدرت ہے ہنور کا یہ اختیار ہے ہنور کا یہ تصور تصرف ہے ارشاد ساتھ سورج جا رہا ہے ھائن ھائن کے پیچھے کر دیا ہرو نے لی اور مردہ نماز ادا نہیں ہے پہلو وہ سورج آ گیا الحمد للہ تم سن یہ کہ الحمد الحمدللہ تم, تم بچپنے سے سنتا ہوا ہر وقت کہتا ہے سبحان اللہ مودودی نے لکھ دیا کہ یہ حدیث ہی لنگی. حید ہے بیتار بیتار. نہیں ہے تو ضعیف حریق ہے بیکار نہیں تھی نہیں میں کہتا ہوں ان بئیمانوں کے قریب ہی نہ بےکار یعنی یہ جو ہے جی ہے موجودی ہے کانگریسی ہے یہ بائیمان ہے جن کی کتاب میں نے پھر اس کا رد لکھا ہے رد المس میری کتاب اتنا موٹی ہے اس کا مطالعہ کریں میں تفیم القرآن کے میں نے حوالے دیے ہیں سیرت مصطفیٰ اس لکھی ہے اس کے حوالے دیے ہیں میں کوئی ناراضگی سے نہیں کہہ رہا میں تو درد سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ مان کہ ایسی پیاری حدیث کے لیے کہتے ہیں کوئی حدیث نہیں ہے نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی روایت نہیں ہے تو صحیح ہے میں کہتا ہوں تیرے ایمان है, मेरा میرا ایمان تو پکتا ہے میں بچے جیسا تھا اس نے بارہ میں نے کہا قربان جاؤں بچپنے سے میں کہہ رہا ہوں قربان جاؤں جو سورج کو لوٹا دیا ادھر دیکھتے ہیں بھوک نکل آئی ہے سورج نکل آیا ہے میں کہتا ہوں اللہ نے چوبیس گھنٹے بنائے میرے نبی نے پچیسواں گھنٹہ آگے بڑھا دیا ہے ہر دن کے گندے اور دم تیرے نبی کریم علیہ السلات و السلام نے سورج کو لوٹایا گھنٹہ حضرت علی نماز پڑھی میرا موضوع یہ تھا کہ علی نے نماز قربان کی ہے تو صدیق اکبر کے عشق کو دیکھ کر قربان کی ہے ان کا امام صدی کے اکبر ہے صدیق کے اکبر کے عشق کی باتیں کیا پوچھتے ہو میں نے حدیث میں دیکھا عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے حجرے میں گئی جہاں حضرت ابو بکر نسل پڑتے دکانیں پڑتے ہیں انسان کے رہنے سہنے کا مقام اور ہوتا ہے بیٹھنے کا اور ہوتا ہے تو آپ ہجرے میں جہاں رہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نہیں ہے اور کیا دیکھتی ہیں تمام حجرے کے اندر دھوئیں دھواں اللہ کہ حضرت عائشہ صدی کا روزی اللہ کہتے ہیں ابو یہاں دو کچن نہیں کوئی یہاں پہ کھانے پکانے کا مقام نہیں تیرا مسلح ہے یا تیری چار پائی ہے یا تیرا آرام کرنے کا مقام مرکل ہے یہ دھواں کہاں سے آ گیا یہ دیکھتی ہوں کہ تیرا کھانے کا دھار دھار مقام علیحدہ ہے یہاں دھواں پہنچ نہیں سکتا کہ یہ دھواں کاہے کا ہے رو کے آ رہ کے فرمانے لگے کہ جب سے حضور کی جدائی ہوئی ہے رو رو کے آہیں بھر بھر کر حجرے کو دھویں سے بھر دیا ہے بھرتا ہوا اپنے بھائیوں کو سنیوں کو بچوں کو جوانوں کو میں کہتا ہوں مبارک ہو یہ عادت صدیق اکبر کی ہے ان کی حقیقی تھی تیری نقل تھی نقل اللہ, اللہ کو پیاری ہے اسی لیے میں کہتا ہوں نمال پر تو کہ میں نقلی ہوں اصلی تو محمد ہے صلی اللہ نمال بھی تیری, تیری صحیح رونا بھی تیرا صحیح حج بھی تیرا صحیح تیری عبادت بھی تم اپنے آپ کو نقلی سنی تیرا بیا پار کرے گی ہاں حضرت مصعل علیہ السلام کے زمانے میں موس علیہ السلام چلتے نا تو ایک نقلی نقل اٹھتا تھا کہ موس علیہ السلام یوں چلتے ہیں موس علیہ السلام یوں بولتے ہیں مصلام یہ تقریر کرتے ہیں موس علیہ السلام کی بات یوں ہے نقل اتارتا چلا جا رہا ہے جب تمام فراہم کی کم حرف ہو گئی اللہ نے کہا اس کو بچا لے آلہ کیوں نہ یہ میرے من کا نقلی ہے تو تم نماز پڑھتا ہے یا لا میں جو مت لیوں یا لا میں دمک لوں یا اللہ میں نے تو اسی سے اپنا سے نیچے کر دیا یا اللہ میں تو نقلی ہوں میں اصلی نمازی نہیں ہوں میں نمازی اصلی ہوتا تو میں تو تیرے پاس ہوتا میں نقلی ہوں طرح یا اللہ اللہ نے کہا تم نقل اتار رہا ہے میرے پر تیرے سر کو دیکھ کے قربان ہو رہے ہیں میں پوچھتا ہوں تم قربان ہوتے ہو جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ جو سر نیچے کیا ہوا ہے یہ تو محمد بڑا ہے صاء اللہ تو حضور کے نام ان تو تصور آ جاتا ہے کیوں جب تم سے نیچے کرتا ہے نا محمد کا میم بن جاتا ہے تیری گردن محمد کی ہے بن جاتی ہے تیرے پاؤں یہ ہے تیرے محمد کا دوسرا میم بن جاتا ہے تیرے پاؤں محمد کی دال بن جاتی ہے اسی لیے وہاں بد قسمت ہے جو نماز نہیں پڑھتا جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیری صورت محمد کی بن گئی ہے قربان آ تیرے نام پہ قربان کرتا نماز بارد، نماز یہ نواز پڑھنے کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے نماز تھوڑی عبادت بار میں کہنا حج اس کے پیچھے روزمبوس میں ہو اس کے پیچھے ہر عبادت اللہ نے کہا پیچھے اول نماز کیوں یا اللہ فرمایا اس کے ہر ہر میں سورت محمد بن جاتی ہے رقو میں جاؤ تو محمد سجدے میں جاؤ تو محمد قیام میں کھاؤ تو محمد اللہ کہتا ہے اس کی ہر ادا محمد محمد بن جاتی ہے نکلی ہے نقل ہے جائے گی صدیق اکبر آہ کرتا ہے اور اس ادیب کو یاد رکھنا کہ سدی کے اکبر کو گھر کے اندر گھوائے گھومے گا گھوائے اور بیٹھے بیٹھے میں نے ادیش میں گا حضرت ابو بکر کے عشق کی بات باقی بات آتے نہیں تھوڑے دیر میں ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے میں نے حدیث میں دیکھا حضرت ابو بک نماز پڑھائی نماز کھڑے ہوئے حضرت کیا ہوا میں دیکھتا ہوں محمد کہاں سے آ رہے یہ محبت کی بات ہے یعنی کتنا وارفتا تھی کتنا ان کو مدہوشی پاری تھی حضور نبی پاک سے اتنا پیار تھا کہ تصور تک بھی خیال تک بھی نہیں رہا کہ حضور کا تو وشال ہو گیا ہے ویسے آپ نماز پر کر بیٹھتے ویسے کچہاری میں بیٹھے ویسے مجلس لگائے بیٹھے خیال تصور آ گیا اٹھ کر چل کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو جواب کہتے ہیں کیا رہا ہوں کہ کہیں میرا محبوب محمد تو میار میرا حری میرا حری تم یا راج میرے ابھی آ رہے ہیں میں حضور کو دیکھنے جاتا ہوں کہ کہیں حضور کی آمد ہو رہی ہے حضور کہیں فتح جنگ کر کے آ رہے ہیں میں حضور کو دیکھنے جا رہا ہوں یہ حضور کے تصور میں میرے عزیز ہو تو اسی لیے یہ نمبر اول اللہ نے دیا تو صدیق اکبر کو اسی لیے دیا اب دیکھیے حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے بچپنے سے بدھ کے سامنے نہیں شیا شیا تو کہتے ہیں علیمول علی المزا علی کا کمال ہے لیکن حضور کے سامنے کے بچے تھے تو حضور علیہ السلام علیہ السلام کا اعلان کیا تو بچپن میں حضور کی تربیت میں ہے جو حضور کی تربیت میں بچپنے میں ابو بتا سدی تھی تو گئی ہے ایک بتائیں یہ کیا ہے ہم نے کہا یہ میرا خدا ہے تو آپ نے سر میں اس کا خدا کون ہے ان نے کہا اس کا خدا آئی نہیں ہے خود خدا ہے انہوں نے کہا خود خدا ہے تو یہ نہ ہل سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے ٹکڑا اٹھایا منہ میں ڈالا اور میں یہ کھا بھی نہیں سکتا ہے ہلایا ہلانے کے بعد میں یہ بولی ہی نہیں سکتا ہے اور آپ نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں روک رہی ہے کیا کر رہے ہو خدا کو سماجی مار رہے ہو خدا کو زربے مار رہے ہو اور میں ایسا نہارا ہے خدا ہے ذرے بھی کھا رہا ہے مجھے کہتا بھی کچھ نہیں ہے وہ آپ اللہ یہ آپ کے بچوں نے کی ابھی جو ناظانی میں چار سال کے بچے کو حضرت ابتر صدیق کو مائی صاحب لے جا رہی ہے اپنا خدا دکھانے کے لیے آپ نے پھپر نصیب کر دیا ہے پھپے دیے روکی مل دیے ہیں بے کار ہے تو یہ خدائی نہیں ہے خدا وہی ہے حضرت ابت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں تو پھر بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ویسے بھی بڑے طور طور دیکھے میں صرف دو بتا دیتا ہوں قریب اور یاد دیکھیں آپ دو باتیں سن لیں حضرت ابو بطر صدیق تاجر یعنی ہمارے گرامن نہ کماؤ کھاؤ ہی کھاؤ یعنی میرے جیسا تو کوئی نکما ہوگا ہی کوئی وقت کھاؤ نہ تجارت کرو حضرت ابوبکر تجارت کر رہے ہیں تجارت کو جا رہے ہیں ایک درخت کے قریب گزرے ہیں درخت بولتا ہے صدیق اکبر السلام علیکم صدی اکبر درخت بولتا ہے ہمارے سامنے ہمارے تمہارے سامنے بولتا کیا یہ جانتے ہیں کہ یہ فائدہ مزیدار ہے لیکن کہتے بےکار ہے بکار, دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہتے یہ بےکار ہے ابو بکر سجید درخت کے قریب گزرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم یا ابا بغل سجیق سلام علیکم آپ کہتے ہیں تو مجھے کیسے جانتا ہے درخت کہتا ہے میں جانتا ہوں تو یار غار ہے میں جانتا ہوں تو یار مزار ہے میں جانتا ہوں تو نبی کا دوست ہے خلیف اول ہے صدیق کے اکبر کہتے ہیں مجھے خیال کا تصور تھا کہ یاری تو ہماری پرانی ہے پر یہ کیا کہہ رہا ہے رقب کا کہہ رہا ہے سن کر چلے گئے پہنچے یمن میں پہنچے حدیث سن لیں تمہارا دقت کا دیا ہے یاد کر لیں کہ اللہ کریم نے تمہیں وہی عقیدے دیے ہیں جو صدیق کے عقیدے ہیں وہی عقیدے دیے ہیں جو ابو بتر کو نصیب ہوئے ہیں دل میں اپنے آپ کو مبارک دے اللہ کریم نے کرم کیا احمد رضا نے سانس کیا دلائل میں باندھ کے بازار میں جا رہے ہیں ایک, برجے سے برجے اندر سے آئی. ایک بابا کہہ رہا ہے یا ابا بکر. یا ابا بکر بکر آ بابے نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں مجھے چہرے کی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ میں تیرا دیدار میں تیرا دیدار کا آپ میرے پاس بابا اندر نماز میں مشہور ہے معمولی عمر کا نہیں چار سو سال کی عمر بابا چار سو سال کی عمر ہے اس بابے کی شیخ اسد اس کا لقب ہے شیخ ازدی ازاد ایک قبیلہ ہے ان کا نام شاہ فی دیا ہے حضرت ابن حضر حجر مچھی نے اور شاہ ہری اللہ محدود میں نے اس پر کتاب لکھی ہے اور میں نے پندرہ حوالے دیے ہیں شاہ فیض دیا, ہے. شایخ عز دیا ہے حضرت ابن نے اور شاہ ولی اللہ بھی نے میں نے اس پر کتاب لکھی ہے میں نے پندرہ حوالے دیے ہیں آپ اس میں فکر نہ کریں یاد کر لیا کریں حضرت ابن حضر بھی اور شاہی بڑے اس شیخ ابدی کی پکار کو ابو عبر صدیقی کا اعلان ہو گیا ہے کہ یہ بابا بیٹھا جو اندر ہے یہ مجھے بھی جانتا ہے اور میرے پیو کو بھی جانتا ہے میرے ابھی کا بھی نام لے رہا ہے کوئی بات اس میں ہے آپ چلے گئے فرمایا السلام والے اباب کرنت خلیفہ تو رسول اللہ کہنا شو شاہ بھی دو تو رسول کو نہیں مانتے بتا رہا ہے کہ تو ابو بکر ہے اور تو رسول اللہ کا خلیفہ یاد رکھنے کی بات ہے ابو بکرا نے یہ میرا نام لے رہا میرے باپ کا نام رہا رہا رہا انتا تمیمی ہے کبھی لے کا ہے تو تمیم قبیلے کا ہے کہہ دوں ہے کہہ خان ہے تم رئیس ہے تم یہ ہے تو وہ ہے حالانکہ میں اجنبی ہوں میں یمن سے آیا ہوں آپ باغ کھوڑ کے ہیں آپ سمجھیں گے کہ موجود تو میرا نام میرے پیو کا نام میرے دادی کا نام میرے قبیلے کا نام کسی نے بتا دیا ہوگا وہ کہتا ہے کسی نے نہیں بتایا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد پیارا پیارے کا یار پیارا یہ لکھا ہوا محمد پیارا محمد پیارا پیارے کا یار پیارا ابو بکر صدیق اس کے باپ کا نام ابو کوہافا اس کی قوم تھی اور یہ تاجر آدمی ہے مکے میں رہتا ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے میں سن کے خوش ہو گیا آئی آئی صرف مجھے پیار نہیں تجھے بھی نبی سے پیار ہے یہ ابھی آیا نہیں پہلے درج کر رہا ہے کہ محمد... یہ کتاب ہے پرانی آج آپ تو کہتے ہیں جسے آپ الج کہتے ہیں جسے آپ صحف ابراہیمی کہتے ہیں یہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد ہے خلیفہ ہوں ابو بکرم وخلیفت ہوں ابو بکرماج یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور پھر فرمایا حیران نہ ہو ابھی تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تیرا قد بھی لکھا ہوا ہے تیری گستار بھی لکھی ہوئی ہے تیری رفتار بھی لکھی ہوئی ہے وہاں سے چل رہا تھا تیرے رفتار کے پنکھ کے رنگ اور ڈھنگ بھی لکھے ہوئے ہیں حضرت اور سنتے جا رہے ہیں یار حیران نہ ہو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں یا صرف تو جانتا ہے یا تیری ماں جانتی ہے تیرے ماں کے سوا تیرے سوا کسی کو علم نہیں ہے تمہیں یقین ہوگا کہ جو میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا اللہ بول رہا ہے یا یا اللہ لگ گیا میں آپ کو حوالے دے کر دے جا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد محمد کا چرچا میری یہ کتاب ہے چھوڑ دی اس میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور الحمدللہ للہ آپ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ کو یقین ہوگا کہ علم سارے کا سارا نہ تو کچھ نہ کچھ آپ نے میری کتاب میں پڑھ لیا ہوگا پڑھیں گے حضرت کیا ہے بات یہ ہے کہ تیری یہ ہے نا رام ستھل جو سر کی میں کہتے ہیں ستھل یہ ران یہ اس کے فلاں جگہ پر کالا تل ہے تیری ران پر کالا تل ہے تیری ماں تجھے نہلاتی تھی تو بڑا ہو گیا آپ تیری ماں بھی نہیں دیکھے یا تم جانتا ہے یا تیری ماں تیرے سوا تیری ایمان کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں اب ایمام سے بولو یہ غیب کی باتیں سنی یہی کہتا ہے نبی غیب جانتا ہے وہاں بھی کہتا ہے شرک ہو گیا تو یہ ان کی بات نہ مانو حضور نے کہا ایسے فرد پیدا ہوئے جو میری امت کو مشرق کہیں گے اور نشانیاں بتائی میری کتاب اس پر انہوں نے مقدمے کیے میرے غوث نے مقدمے اٹھا کر دریا میں گے مقدمے ہوئے پورے بھی مقدمے ابھی تک دیکھ لیں غور کریں یہ میرے سرکار کا میرے دوست میرے پیارے کا یہ کرم ہے کہ میں الحمدللہ جیسے تھا ویسے ہوں ویسے جاؤں گا ہاں میرے لیے کوئی باغی کا نہیں کر سکتا ہے ہاں انہوں نے بڑے غور لگائے بریکن وہ بات یہی تھی کہ میرا نہیں ہوتا تھا کتابیں جانتا ہے اللہ ہاں نے بتائی ہے اللہ نے تو کتابوں میں لے اور وہ پادری بتا رہا ہے پادری اب ہم اور کہتے ہیں پہلے لوگ ان کو پادری کہتے تھے صدیق تیرا یہ دل بتاتا ہے کہ تم وہی ابو بکل صدیق گائے تم نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا مجھے یقین ہو گیا تیری بات سچی ہے اب میں کیا کروں ہمیں جلدی جلد میں مکے میں تیرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے کلمہ کرنا پڑھے گا جا سب سے پہلے کرنا تو پڑے گا جا جائی جا اب مرغا صدیق نے جب سنا کہ میری میرے نبی کی آمد ہو گئی نبی کی یاری تو پہلے ہی موجود ہے میں نے سمجھایا نا بچپن میں ہمارے لڑائی کے والے کہتے ہیں بامبرے دے رہے ہیں بامبرے آپس میں بچے چلتے ہیں ہاتھوں پہ چلتے ہیں وہ بچپن میں حضور کے ساتھ بامبرے دے رہے ہیں جا چل رہے ہیں اس وقت لے کے چالیس سال کی عمر تک یمن والے روانہ ہوئے بابے نے بیس اشعار عربی میں لکھ کے دیے میں سارے روی پڑھ سکتا میں آپ کو اس کو مفوم سمجھاتا ہوں اس میں لکھا یارسول میری آج جو پیدائش ہونے لے. حضور میں حضور نے جو بتایا میں مجھے تو یقین ہے میں ٹوٹے ٹوٹے ہو سکتا ہوں وہاں بھی تو سچا کبھی نہیں گئی میں میںا را ہو سکتا ہوں کیوں میرے حضرت میں ساری باتیں بتا دی ہیں سمجھا دی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی عقیدہ رکھتے تھے شکر کار جو اللہ نے تجھے یہی عقیدہ دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کرانا ہوتے ہیں اور عبدال سے لکھتا ہے ابن حجر نے بھی رکھ دیے ہیں اور حضرت شاہ علی اللہ نے بھی رکھ دیے ہیں اور میں بھی ہے حجت میں کتابوں میں نام جو بتا جاؤں تو پچاس ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں بابا کہتا ہے سونے جب کیا میں خریف پہلے حضور کی تاریخ حضور کی تاریخ میں تو ان کی من کے بعد آخر میں کہا سونیا میں آ نہیں سکتا کیونکہ میں چار چار سو سال کا ہوں میں تو پارک لگا کے بیٹھا ہوں میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا میں تو سواری پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا اگر میرے اندر قوت ہوتی تو میں آ کے تیرے قدم چونتا ان اشعار کا خلاصہ پر یہی حضرت کو کہا سونے جا کر اپنی بات بات تو کرنا پہلے میں غریب کی بات مست کا نام پیار ہے تمہیں نصیب ہے کہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق پہنچے بات بات ختم ہو رہی ہے ابو بکر صدیق پہنچے گھر سامان رکھا ابو جہال پہلے انتظار میں ابو جہال <سؤال> وہ تیرا انتظار کر رہا ہوں ابو جہال <سؤال> پہلے ملا ہے دیکھو یار کی باتیں ہاں دشمن سے اللہ شاعر یار کی بات ہے ابھی ابو بکر صدیق گھر پہنچتے ہی پہلے پہلے ابو اجان ملا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ شریف دے جائے سدھا مروہ کے قریب ہی یہاں پہ بیت الخلا پہلے تھے اب نہیں ہے لیکن میدان ہے وہاں پہ ابو الجحان کا گھر ہے یمن اس طرح ہے کہ وہ تجارت کر کے آئے گا ابو بکر احسان آدمی ہے میں اس کو کہوں گا یار یہ بھی اچھی بات ہے کہ عبداللہ اللہ بیٹا محمد تیرا یار اور نبوت کا اعلان کر دیا اور ہمارے بچوں کو گالی دیتا ہے نزیمت کرتا ہے ہمارے بتوں کو کہتا ہے جہانوی کہتا ہے ہمیں جہانوی کہتا ہے ابو بکر سدھی کو کہا کہ آگے یار مجھے تو تیرا انتظار ہے ہم نے سما کہ انہوں نے کہا کہ تیرا یار ہے نا وہ چھتونی والی یار والا تیرا چھتونی والا چھوٹا تیرا یار جو بچپن وہ اس نے کام میں نبی ہوں نے کہا میں لوگی ہوں اگر ابو بکر خوش ہو گیا کہ بابے نے ٹھیک کہا ہے <laughs> دشمن کے منہ سے سن رہے ہیں بابے نے ٹھیک کہا, کہا کہ حضور کی آمد ہو گئی شدر ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں نے کہا جاؤں نے سمجھا کہ بھئی یہ ہمارے دوسرے کو پوچھنا کہ ایک خدا کو مانتا ہے دیکھو تین سو ہے ہمارے جو خدا ہیں سارے یہ برے ہیں وہ ان کا ایک خدا چنگا ہے ذرا بکر نے کہا چلو میں جاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کچھ آ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اللہ آپ کو دکھائے جو مکے جاد لے جاتے ہیں میرے آدھی سے پہلے وہی ہے میں صبح مروا آگے بے دل ابو جات آگے کو چلو تو میرے محمد بدل آپ بھی وہ کمرہ کھڑا ہوا ہے وہ ملا کھڑا جان آپ کی پیدائش ہوئی وہ کھڑا ہے سدھی کے پر محن نکلتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں ہزار دروازے کے منتظر ہے گھرایا آو یار ہو تیرا چلا تمہیں میری کوئی بات نہیں سنتا میری بات کوئی نہیں مانتا سارے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے مجھے تیرا انتظار ہے آ دیکھ آتا آنا رسول لا آنا رسول لا اب وہ کر کے منہ سے نکلتا ہے لا الا لا محمد رسول اللہ نہ دلیلائے نہ دلیل رائے نہ پوچھتے ہاں بس پہلے ہی میں یقین تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کیا رسول اللہ اب مجھے نے ہوتا باتیں سنائیں میرا پہلے ہی دل مان گیا میں آتے ہی آپ سے دلیل نہیں مانگ رہا میں میرے کرنے کیا دعا ہو آ جائیں گے لائے لا اللہ محمد رسول اللہ کلما پا لیا ہر کیا رسول اللہ میں جاؤں گا نا ابو جہل دشمن میرے سے پوچھیں گے کہ تم نے جو کلمہ پا لیا ہے مجھ سے مان کیا ہے کوئی دلیل بھی دے رہی کوئی مورچہ بھی دیکھا رہا ایسے ہی تم نے کلمہ پا لیا ہے مجھے آپ ایک چھوٹا سا موجہ دکھا دیں تاکہ میں جا کر میں دلیل میں دے دوں حضور نے ہنستے ہوئے فرمایا جو بابے نے یمن میں مسجد میں کہا تھا وہ موجہ تھوڑا ہے جو دوسرا ملو وہ موجدہ تو دوں سے سن کر رہے ہیں دیکھنے سنی تیرا گلا ہم کہتے ہیں وہ ادھر, بھی ہے وہ ادھر بھی ہے وہ مدینے میں بھی ہے مومن کے سینے میں بھی ہے ایک الحمد للہ الحمدللہ حضور نے دمت کریں گر جب گھر میں, میں, میں بیٹھا پادری تجھے بول رہا تھا اور سن رہا تھا وہی موج کافی ہے حضرت ابو بکر سک میں گا رسول اللہ علم غیر کا عقیدہ رکھنا صدیق کا طریقہ ہے ہم صدیق کے اکبر کے طریقے پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں پسند کے قبول فرمائے کا وقت ہو رہا ہے آپ سنتے پڑے اور اس کے بعد مسجد کو نہ بلانا اور مجھے بھی نہ بلانا میں چیا بنایا چنگیا ہے بری برا سات سو رب دی مینو چنگیا بنایا چنگیا ہے रे देते मेरी